لله. نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 وک اللہ الوافی الفافی بما بمافِ صحیحین وہ کتاب ہے جو صحی بخاری اور صحی مسلم کی احادیث پہ مشتمل ہے کتاب کے موللف نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحی مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کیا جائے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو. ایک حدیثث ایک ہی بار آئے دوسری بار نہ آئے اور یوں احادیث کی تعداد دو ہزار سے کچھ کم ہے اس کتاب کو کتاب کے مولف نے دس مقاصد میں تقسیم کیا ہے ان مقاصد میں سے چوتھا مقصد احکام الاسرہ خاندان کے بارے میں احکام و مسائل پہ مشتمل ہے اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں ان میں سے پہلی کتاب کتاب النکاح ہے اور یہی کتاب آج كل ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں ان میں سے دوسری فصل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اور اس فصل میں یعنی کہ دوسری فصل میں چودواں باب وہ کیا ہے فطن ترجالی بن نسائی کہ مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان اللہ رب العزت مردوں کا عورتوں کے ذریعے امتحان لیتے ہیں اس بارے میں ہم تین عدیثیں پڑھ چکے ہیں اور آج چوتھی حدیث پڑھیں گے ایک ہزار ون زیرو تھری فائیو میم اس حدیث کو بیان کرنے والی امام امام مسلم رحمہ اللہ ہیں ان جابر روایت جناب جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمرّآ امراء کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت دیکھی فع امر عطح زینب تو آپ اپنی بیگم اپنی وائف زینب کے پاس آئے یعنی کہ نبی علی سات السلام کی نگاہ اچانک کسی خاتون پہ پڑی آپ نے اسے دیکھنے کا قصد نہیں کیا ارادہ نہیں کیا اچانک نگاہ پڑ گئی لیکن اس کے بعد آپ اپنی وائف کے پاس آئے اپنی بیگم جناب زینب کے پاس آئے وہی عتم آنسو منی عطنہ اور وہ اپنے کسی چمڑے کو رنگ رہی تھیں جب کسی جانور کی کھال لی جائے چمڑا لیا جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسے استعمال کریں تو اس کی صفائی کرنا پڑتی ہے اسے رنگنا پڑتا ہے اس کی دباغت کا عمل جو ہے اس سے اس کو گزارنا پڑتا ہے تو یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ بذات خود اپنے چمڑے کو رنگ رہی تھیں اسے صاف کر رہی تھیں فقضہ حاجت ہو تو نبی علی السلاۃ اسلام نے اپنی حاجت پوری کی حاجت سے مراد یہاں پہ کیا ہے وہ حاجت جو کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے پوری کرتا ہے یعنی کہ جب آپ کی نگاہ کسی غیر عورت پہ پڑی کسی اجنبی عورت پہ پڑی تو آپ نے مناسب جانا کہ آپ اپنے گھر آئیں اور اپنی وائف سے تعلق كم کریں ناچ فقضا حاجت آپ نے اپنی حاجت پوری کی سم مخرج الاصحب ہی پھر آپ نکل کر آئے اپنے ساتھیوں کی طرف اپنے صحابہ کی طرف رضوان اللہ علیہم اجمعین فقال تو آپ نے کہا ان نل مرآ تق بلوفی اصول شیخ قوان و تد کہ یقیناً عورت شیطان کی شکل میں آتی ہے اور شیطان کی شکل میں واپس جاتی ہے یعنی کہ کئی عورتیں ایسی ہیں وہ جب آتی ہیں تو شیطان کی صفت میں آتی ہیں شیطان کا کام کیا ہے انسانوں کو گمراہ کرنا شیطان کا کام کیا ہے انسانوں کو گناہ کی ترغیب دینا گناہ کو ان کے سامنے خوش نما بنا کر پیش کرنا تو کئی عورتیں اس شکل میں آتی ہیں کہ جیسے وہ انسان کو گناہ کی دعوت دے رہی ہوں یعنی کہ جب بے پردگی ہوگی یا لباس کا اچھے طریقے سے اہتمام نہیں ہوگا تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کے دلوں میں عورتوں کی رغبت رکھی ہے عورتوں کی طرف میلان رکھا ہے مرد عورتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے جہاں مردوں کے دلوں میں عورت کی محبت رکھی ہے اسے دیکھنے کا شوق رکھا ہے وہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان عورتوں میں سے کون سی عورت تمہارے لیے حلال ہے اور کون سی عورتیں تمہارے لیے حلال نہیں ہیں اب ہر انسان کو چاہیے کہ شادی کرے اور کوشش کرے کہ اس کی نگاہ دائیں بائیں نہ اٹھے اس کی نگاہ پڑے تو اپنی وائف پہ پڑے تو آپ بتا رہے ہیں کہ عورتیں کئی دفعہ شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہیں گناہ کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں تو ان دل مر ات بفی صورت شیطان کہ بے شک عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے و تد بھی لفی صورت شیطان اور شیطان کی صورت میں واپس جاتی ہے فعیدہ اب سر احدکم امراطن تو جب تم میں سے کوئی کسی عورت پہ نگاہ ڈالے یعنی کہ جب تم میں سے کسی کی کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے جب تم میں سے کوئی کوئی غیر عورت دیکھے فل یاتی تو اسے چاہیے کہ اپنی بیگم کے پاس آئے فعین نظالی کا یرود معافی نفسی ہی کیونکہ یہ چیز یرودو لوٹا دے گی نکال دے گی وہ چیز جو اس کے دل میں ہے غیر عورت پہ جب آپ کی نگاہ پڑی تو اب کیا ہوگا آپ کا دل مچلے گا آپ کا دل چاہے گا کہ اس عورت سے آپ باتیں کریں اس عورت کو آپ دوبارہ دیکھیں اس عورت کے ساتھ آپ بیٹھیں اس قسم کے خیالات آپ کے دل میں آئیں گے وہ عورت ہو سکتا ہے آپ کے دل میں اتر جائے تو نبی علی سات نے پھر علاج کیا بتایا ان شبہات کا ان وسوسوں کا شیطان کے اس حملے کا آپ نے علاج کیا بتایا توڑ کیا بتایا کہ انسان کو چاہیے اپنی بیگم کے پاس آئے اچھا اب جس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ کیا کرے گا اس سے پتا چلا کہ شادی وقت پہ کر لینی چاہیے اس سے کیا پیغام ملا کہ شادی وقت, وقت پہ کر لینی چاہیے تاکہ انسان گناہ سے بچ سکے تاکہ انسان ایسی حرکتیں کرنے سے بچ سکے جن حرکتوں پہ اللہ رب العزت ناراض ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی نگاہ کسی اور پہ پڑھے فلیاتی اہلا تو اپنی بیگم کے پاس آئے یعنی کہ اس تعلق اہم کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے فعین ندا علی کیونکہ یہ چیز ان کے اپنی بیگم کے پاس آنا اور اپنی بیگم سے تعلق قائم کرنا یہ چیز جو ہے یہ ردو یہ نکال دے گی رد کر دے گی اس چیز کو جو اس کے دل میں ہے جو خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں انہیں یہ چیز نکال دے گی تو یہ بہترین علاج بتایا ہے نبی علیہ السلام نے لیکن اس حدیث میں آپ نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ عورتیں فتنہ ہیں عورتیں مردوں کے لیے کیا ہے فتنہ. فتنہ ہیں عورتیں مردوں کے لیے آزمائش ہے امتحان ہیں عورتوں میں اللہ رب العزت نے بڑی کشش رکھی ہے کن کے لیے مردوں کے لیے ان کی آواز میں کشش ہے ان کے چہرے میں کشش ہے ان کے لباس میں کشش ہے ان کے ہاتھوں میں کشش ہے اور ان کے چہرے میں کشش ہے تو یہ اس لیے عورت جو ہے وہ مرد کے لیے کیا ہے امتحان ہے فتنہ ہے یعنی کہ امتحان ہے اب جو سمجھدار مرد ہوگا نیک مرد ہوگا وہ کیا کرے گا اس کی کوشش ہوگی کہ میرا نکاح جلدی سے ہو جائے سادہ نکاح ہو بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ خرچ کرنے کے منصوبے بناؤں گا تو نکاح لیٹ ہو جائے گا شادی لیٹ ہو جائے گی مجھے وقت پہ شادی کرنی چاہیے تاکہ میرا ایمان محفوظ رہے میرا دین محفوظ رہے اور شیطان کے حملے جو ہیں وہ مجھ پہ اثر نہ ڈال سکے اور اس سے پتا چلا کہ نبی علی سات اسلام کس قدر اپنی امت کے خیر خواہ تھے کہ آپ نے یہ ساری باتیں امت کو بتائی ہیں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس شعبے میں آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی نہ کی ہو لوگوں کی رہنمائی نہ کی ہو اس امر میں بھی آپ نے بہترین رہنمائی کی ہے اس کے بعد وفی روایت اور ایک روایت میں ہے یعنی کہ اسی حدیث کے ایک روایت میں کچھ الفاظ اور بھی آئے ہیں اے اے وہ کیا ہے کہ ادا احدکم آ جبت جب تم میں سے کسی کو کوئی غیر عورت کو اجنبی عورت اچھی لگے فوقعت فی قلبی ہی تو اس کے دل میں اتر جائے اس کے دل میں جگہ بنا لے اس کے دل میں واقع ہو جائے فلیعمد یا مد ہی تو اسے چاہیے اپنی بیگم کا رخ کرے اپنی بیگم کا قصد کرے ان یعنی کہ اس کے پاس جائے اپنی بیگم کے پاس جائے فل پس چاہیے کہ اس سے صحبت کرے اس سے تعلق قائم کرے فن ندال کا کیونکہ یہ عمل یہ بیگم سے تعلق قائم کرنا یہ اس سے صحبت کرنا یرود یہ چیز نکال دے گی رد کر دے گی کس کو معافی نفس ہی ان برے خیالات کو جو اس کے دل میں آ رہے ہیں تو نبی علیہ اللاط والسلام نے جو کچھ گذشتہ الفاظ میں کہا تھا اسی کی مزید وضاحت ان الفاظ میں آگئی ہے اس کی مزید تاکید ان الفاظ میں آگئی ہے تو یہ احادیث ہمیں پیغام کیا دے رہی ہیں کہ عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کر لیں نکاح کر لیں عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی عورت پہ نگاہ پڑ جائے اور آپ کا دل اس میں برے خیالات آنے لگ جائیں اور اس عورت کے بارے میں آپ سوچنا شروع ہو جائیں تو پھر کیا کریں اپنے گھر میں آئیں اور اپنی بیگم سے تعلق قائم کریں تاکہ آپ کے دل سے یہ برے خیالات نکل جائیں حدیث نمبر ایک ہزار چھتیس ون زیرو تھری سکس خواہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام امام بخاری ان عبد اللہ مسعودی اللہ قعال رویت ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں قالن نبی صلی اللہ عليه وسلم فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتبا شری المرۃ المرآ کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ اپنا جسم نہ لگائے یعنی کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ اس انداز سے نہ لیٹے کہ اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگا رہی ہو کوئی بھی اور دوسری عورت کے ساتھ نہ چمٹے پھر کیا ہوگا جب کوئی عورت کسی عورت کے جسم کے ساتھ جسم لگائے گی کسی عورت کے جسم کے ساتھ اپنا جسم کہ اس کے ساتھ لگا کے سوئے گی تو کیا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا فرمایا فتن آتا علی زوجیہا. تو وہ اس کے اوصاف بیان کرے گی اپنے خامت سے اس کی باتیں کس کے سامنے رکھے گی اپنے خامد کے سامنے کہ آج میں فلاں عورت کے ساتھ لیٹی تھی میں نے اپنا جسم اس کے جسم کے ساتھ لگایا تو اس کا جسم بہت نرم ہے یا وہ بہت موٹی ہے یا بہت سماٹ ہے ایسی باتیں کرے گی فتن آتا علی تو اس کا تذکرہ کرے گی اپنے خامت سے اس کا حلیہ اپنے خامت کے سامنے رکھے گی تو کیا ہوگا کہ ان نہ تو ایسے بیان کرے گی گویا کہ وہ اس عورت کی طرف دیکھ رہا ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر تو اس کی خوبیاں بیان کی ہیں تو وہ عورت اس کے خامد کے دل میں داخل ہو جائے گی اس کے خامد کے دل میں اتر جائے گی یہ اس کا خامد اس عورت کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ممکن ہے کہ یہ اس سے تعلق قائم کرے اس سے دوستی قائم کرے اور پھر گناہ میں واقع ہو معاملہ سال کے بعد دو سال کے بعد آہستہ آہستہ زنا تک پہنچ جائے تو کام کہاں سے شروع ہوا بیوی کے دوسری عورت کے اوصاف بیان کرنے سے کہ وہ اس کا چہرہ ایسا ہے اس کے دانت ایسے ہیں وہ نقصیت بہت پیاری لگتی ہے مثال کے طور پہ اس قسم کی باتیں جب بیان کرے گی تو پھر خاوند کے دل میں اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوگا اسے سلام دعا رکھنے کا شوق پیدا ہوگا اس سے گفتگو کرنے کا شوق پیدا ہوگا اور ممکن ہے کہ کو راستہ نکل آئے اور پھر کل معاملہ بدکاری تک زنا تک پہنچ جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس کا خامد اس سے نکاح کے بارے میں سوچنا شروع کر دے اور اپنی پہلی بیگم کو طلاق دینے کے بارے میں سوچے جس نے او صاف بیان کیے تھے جس نے یہ غلطی کی تھی اسی کو کل کو اس کا خمیازہ بکھنا پڑے تو اس لیے یہ غلطی کبھی نہ کریں اور عورتیں ایسی غلطی کر جاتی ہیں دیگر عورتوں کی باتیں اپنے خامدوں کے سامنے کرتی ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور اگر یہ عورت خوبیاں بیان کرنے کی بجائے کیا بیان کرتی ہے اس کی کوئی غلط چیز بیان کرتی ہے مثال کے طور پہ میں اس کے ساتھ لیٹی تو اس سے بدبو آ رہی تھی یا اس کا جسم بہت سخت تھا اس قسم کی باتیں کرے گی تو کیا ہوگا یہ غیبت کر رہی ہے پھر غیبت کی مرتکب ہوگی اور غیبت جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے تو فائدہ کوئی نہیں ہے تو اس لیے کوئی بھی عورت کسی عورت کے ساتھ نہ لیٹے اور نہ اس کے جسم کے بارے میں جسمانی خد و خال کے بارے میں اپنے خامند کے سامنے کوئی چیز رکھے یہاں پہ کیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ جسم نہ لگائے اس انداز سے اس کے ساتھ نہ لیٹے کہ جسم جسم کے ساتھ چمٹ جائے تو مردوں کے بارے میں کیا حکم ہے اس حدیث میں جو ہمارے سامنے ہے اس روایت میں مردوں کا تذکرہ نہیں ہے لیکن مسند احمد میں یہی حدیث آئی ہے اور وہاں پہ آپ علیہ صنع نے یہ بھی کہا ہے کہ ولر رجل الرجل اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ لیٹے اور نہ ہی کوئی مرد کسی مرد کے جسم کے جسم لگا کر ان کے رہے اس انداز سے ان کے جسم خزا جسم لگا کے بیٹھ جانا یا لیٹ جانا یہ کام نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ کرے نہ کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ کرے آپ دیکھیے اسلام وہ سارے راستے بند کر رہا ہے جو راستے زنا کی طرف ممکن ہے کہ لئے جائیں ضروری نہیں کہ لیے جائیں لیکن ممکن ہے خطرہ ہے آپ جسم کی تا جسم لگانے والے سارے کے سارے گناہ میں واقع نہیں ہوتے لیکن خطرہ موجود ہے تو رسک کیوں لیا جائے اس راستے پہ آپ کیوں چلیں جس راستے میں خطرہ ہے مرنے کا ایکسیڈنٹ ہونے کا قتل ہونے کا خطرہ تو ہے نا چاہے بیس فیصد ہے چاہے تیس فیصد ہے چاہے چالیس فیصد ہے بلکہ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث اور آتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اسے امام مسلم اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں اور اس کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں نبی علی سات اسلام رجول الاجول کوئی مرد کسی عورت کے سطر کی طرف نہ کوئی مرد کسی مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے کوئی مرد کسی مرد کی شرمگاہ کی طرف نہ, دیکھ نہ, دیکھ نہ دیکھے سطر کی طرف نہ دیکھے یعنی کہ اس کے جسم کا وہ حصہ جسے ڈھانکنا ضروری ہے اس میں سے کسی بھی حصے کی طرف نہ دیکھے اور پھر فرمایا اور کوئی عورت بھی کسی عورت کے سطر کی طرف نہ دیکھے یہ آپ کے الفاظ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس معاملے میں عورتوں میں سستی پائی جاتی ہے عورتیں سمتی ہیں کہ شاید ہم مردوں سے بچ کر رہیں اور عورت عورت کو دیکھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیوں اور یہ بات صحیح ہے عام طور پہ عورت جب عورت کی طرف دیکھتی ہے تو وہ برے ارادے سے نہیں دیکھتی شاوت کی نیت سے نہیں دیکھتی لیکن دیکھنا جائز ہی نہیں ہے تو جو سستی کرتی ہے عورتوں کے سامنے شلوار وغیرہ پہننے میں وہ بھی غلط ہے اور جو دوسری عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی غلط ہے جیسے مرد کو مرد کے سطر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ایسی عورت کو عورت کے سطر کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے ولاف رجل رجول رج الفی صوبن واحد مزید آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے یعنی کہ ایک رضائی میں ایک کمبل میں ایک چادر میں کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ نہ لیٹے اور پھر فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ ایک چادر میں نہ لیٹے ایک کپڑے میں نہ لیٹے اب اس میں کمبل بھی آ گیا اس میں رضائبی بھی آگئی لحاف آ یہ ساری ساری چیزیں اس میں آ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کتنا عظیم دین ہے ایک ایک معاملے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور جس جس چیز سے شریعت نے روکا ہے اس سے دور رہنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہے آخرت سے پہلے دنیا میں خیر ہے اس کے بعد باب نمبر پندرہ باب تحلیم و افشا اس سے بیوی کا راز افشا کرنا یہ حرام ہے یہ ممنوع ہے بیوی کا راز ظاہر کرنا بیوی کا راز دوسروں کو بتانا یہ کیا ہے یہ حرام ہے حدیث نمبر 1037 میم اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام مسلم ان ابی سعید نیل کی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰن سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان نمن اشراء اللہ منظر تن القیام ارج اللہ یف دلمر عطی وطف دلیہ سم ین شروسر رہا قیامت کے دن اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے جو بدترین لوگ ہوں گے برے لوگ ہوں گے سب سے بڑھ کر برے ہوں گے ان میں سے ایک وہ آدمی ہے یفدی علم ہی جو اپنی بیگم سے صحبت کرتا ہے اپنی بیگم تک پہنچتا ہے یعنی کہ جمع کرنے کے لیے صحبت کرنے کے لیے پہنچتا ہے وہ تفدی اور وہ اس تک پہنچتی ہے یعنی کہ دونوں ایک دوسرے سے میاں بیوی بی والا تعلق قائم کرتے ہیں سم ین شروع سر رہا پھر اس کے راز افشان کر دیتا ہے اس کے راز زہر کر دیتا ہے اس کے راز مثال کے طور پہ اپنی دوسری بیگم کو بتا دیتا ہے یا اپنے مرد دوستوں کو بتاتا ہے اپنی بیگم کی باتیں کہ رات کو میں اپنی بیگم کے ساتھ میں نے تعلق قائم کیا تو یہ ہوا یہ ہوا تو یہ راز زہر کرنا بہت بڑا جرم ہے بیگم کی خاص باتیں لوگوں کو بتانا بہت بڑا جرم ہے آپ کسی کی عام بات نہیں بتا سکتے جو ناپسند کرتا ہو یعنی کہ آپ اپنی بیگم کی یا اپنی بہن کی یا اپنی والدہ کی یا اپنے دوست کی کسی کی کوئی ایسی بات دوسرے کو نہیں بتا سکتے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ میں نے بتائی تو برا محسوس کرے گا چیز جائے کہ آپ یہ باتیں بتائیں آپ کی وائف تو آپ کی عزت ہے اس کے یعنی کہ اگر کوئی ایب ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس پہ پر پردہ ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے اور آپ اس کی بجائے یعنی دوسروں کو اس کی باتیں بتائیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> تو اس کو اس کے بارے میں کیا کہا گیا ایسا آدمی کون ہے قیامت کے دن مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بدترین ہوگا کیسا ہوگا بدترین شخص گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ایسے انسان سے نفرت ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے باب نمبر سولہ باب حکم العضلی ازل کا حکم ہزل کس کو کہتے ہیں حزل جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی اپنی بیگم سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے اس سے جمع کر رہا ہے اور جب اس کا پانی نکلنے لگے جس کو منی کہتے ہیں تو اپنی شرمگاہ بیگم کی شرمگاہ سے باہر نکال لے اس خوف سے کہ پانی اندر چلا گیا تو حمل ٹھہر جائے گا وہ نہیں جاتا کہ حمل ٹھہرے کیوں نہیں چاہتا اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں مثال کے طور پہ وہ سوچتا ہے کہ میرا پہلا بچہ ابھی چھوٹا ہے تو اس لیے ابھی حمل ٹھہر گیا تو پہلے بچے کو دو سال دودھ پینے کا موقع نہیں ملے گا اور یا اس کی لونڈی تھی پرانے زمانے میں لونڈیاں ہوا کرتی تھیں تو لونڈی کا مالک یہ نہیں چاہتا کہ حمل ٹھہرے وہ چاہتا ہے کہ حمل کے بغیر رہے گھر کے کام کرتی رہے اور ویسے بھی اگر حمل ٹھہر گیا تو یہ میرے بچے کی ماں بن جائے گی میرے بچے کی ماں بن گئی تو اسے بیچنا میرے لیے جائز نہیں ہوگا تو ایسے سباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کئی مرد نہیں چاہتے کہ ان کی بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو اسے حمل ٹھہرے تو اس موقع پہ مرد کا اپنی شرمگاہ بال نکال لینا تاکہ پانی اندر نہ جائے اس کو کیا کہتے ہیں عزل کہتے ہیں تو حدیث نمبر ایک ہزار ارتیس ون زیرو تھری ایٹ قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا انجاب قال کنازل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے نبی علیہ اسرات اسلام کے زمانے میں اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ کن نہازلقرآن ينزل ہم عزل کیا کرتے تھے جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا یعنی کہ ہم اس زمانے میں عزل کرتے رہے اگر عزل کرنا مملوع ہوتا تو اللہ رب العزت روک دیتے کیونکہ قرآن تو نازل ہو رہا تھا وہی نازل ہوا کرتی تھی ان دنوں میں جناب جابل کہنا چاہتے ہیں کہ ازل ممنوع نہیں ہے عزل حرام نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ موجودہ زمانے میں عزل کی نئی سے نئی شکلیں سامنے آ چکی ہیں ایسی میڈیسن آ چکی ہیں جو مرد استعمال کرتے ہیں اور ایسی میڈیسن آ چکی ہیں جو عورتیں استعمال کرتی ہیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے اس کے علاوہ دیگر کئی چیزیں مارکیٹ میں موجود ہیں اور مسلمان بہت سی ایسی حکومتیں ہیں جو اپنی پبلک کو ترغیب دیتی ہیں کہ بچے کم لیں ایک بچہ کافی ہے دو بچے کافی ہیں بہت زیادہ بچے نہ لیں تو کیا یہ ہمارا رویہ دین کے ساتھ درست ہے اگر ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ رزق میں پہلے ہی کمی ہے لوگ پہلی بھوک سے مر رہے ہیں یہ سوچ ہے کہ بچے نہ لیے جائیں کیوں کیونکہ لوگ پہلی بھوک سے مر رہے ہیں رزق کہاں سے آئے گا مکان کہاں سے آئے گا کھانا کہاں سے آئے گا اور آبادی بڑھ رہی ہے وسائل کم ہو رہے ہیں اگر اس قسم کی سوچ ہے تو یہ نہایت خطرناک سوچ ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رازک ہونے پہ ایمان نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کے رزق کا ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وما من داب بتن فل ارد اللہ اللّہ رز کوہ زمین میں جو کوئی ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شریعت چاہتی ہے کہ مسلمان بچے بہت زیادہ ہوں مسلمان والدین زیادہ سے زیادہ بچے لیں اور اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے کر سکتے ہیں جس میں نبی علی سات وسلام فرماتے ہیں تزوج الودود الولود ابو دہو شریف کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو بہت زیادہ بچے جنم دینے کی صلاحیت رکھتی ہو تو اسے کیا پتا چلا کہ شریعت کیا چاہتی مسلمانوں کے بچے کم ہوں یا زیادہ ہوں نبی علی اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں اور ہم نعرے کیا لگاتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے سب سے بڑھ کے پیار ہے اور کر کے ہم رہے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے اور جن کے بچے زیادہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں ایسی عورت اگر کسی تقریب میں جائے تو عورتیں اس کا مذاق اڑا رہی ہوتی ہیں کوئی نہ کوئی ایسے اشارے دے رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ عورت جب گھر میں واپس آتی ہے تو وہ پریشان ہوتی ہے اور اپنی خامت کے سامنے ناراض ہونا شروع جاتی ہے آپ نے اتنے بچے لے لیے اب دیکھیں دوسری عورتیں میرا مذاق اڑاتی ہیں تو اس سے مزید بچے لینے کی راہ جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے تو مذاق اڑانے والی عورتوں کا بھی حصہ پڑ جاتا ہے کس میں اس غلط کام میں آپ کبھی سوچا کریں کہ کیا وجہ ہے کہ دل کی بیماریوں کا علاج ہو شوگر کا علاج ہو تو مسلمان حکومتیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن عام طور پہ تعاون نہیں کرتی ہوں. لیکن اس معاملے میں بہت سے مراکز کام کر رہے ہیں بہت سی عورتیں مرد کام کر رہے ہیں میڈیسن بہت سستی ملتی ہے کس چیز کی وہ میڈیسن جس کا تعلق بچہ نہ لینے سے ہے جس کا تعلق حمل گرانے سے ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان وہ کام کر رہے ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے تو پہلے نمبر پہ میں نے گزارش کیا کی ہے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہمارے بچے زیادہ ہوں تو اس لحاظ سے عزل یا جدید عزل کے طریقے اختیار کرنے سے بچنا چاہیے بچے آپ زیادہ سے زیادہ لیں اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس لیے بچے نہیں لیتے کہ رزق کا رزق کہاں سے آئے گا تو پھر تو آپ کا جو عقیدہ ہے اس میں مسئلہ ہے نیت خطرناک عقیدہ ہے آپ کو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اس کے بعد یہ حدیث جس سے یوں لگ رہا ہے کہ عزل کی اجازت جو ہے وہ شریعت نے واضح طور پہ دی ہے تو ایسی بات نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزل حرام ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عزل جو ہے وہ کرنے پہ گناہ ملے گا لیکن عزل کی شریعت نے اجازت اس قدر کھلے انداز سے نہیں دی آپ اس موضوع پہ جو دیگر عادیث ہیں ان کے الفاظ سنیں اور پھر اندازہ لگائیں میں آپ کے سامنے الفاظ رکھتا ہوں یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں لا علیکم اللہ تفالو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے عزل کے بارے میں سوال کرنے والا کہہ رہا ہے کہ کیا میرے لیے اجازت ہے مجھے اس بات کی کہ بیگم سے لونڈی سے تعلق قائم کروں اور پھر عزل کر لوں اپنا پانی اس کے اس کے اندر نہ جانے دوں تاکہ حمل نہ ٹھہرے آپ نے آپ نے کہا یہ کام نہ کرو اگر تم یہ کام نہ کرو تو کچھ نہیں ہوگا اگر تم یہ کام نہ کرو تو کچھ نہیں وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ ترغیب دے رہے ہیں کرنے کی یا آپ ترغیب دے رہے ہیں نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ازل نہ کرنے کی اگرچہ آپ نے اس کو حرام قرار نہیں دیا آگے دیکھیے جب آپ سے ایک اور ایک سابی سوال پوچھتے ہیں ازل کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں وہ ان کمرت کیا تم یہ کام کرتے ہو ازل کرتے ہو دوسری بار کہا وہ ان کمرت کیا تم واقعی یہ کام کرتے ہو تیسری بار کہا وہ انکمت فارون کیا تم واقعی یہ کام کرتے ہو اور اسی حدیث میں پھر کہا کہ جس روح کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس نے آنا ہے وہ آ کر رہے گی تو کیا اس کا مطلب پھر ازل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب عزل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ عزل کریں گے بھی تو کوئی فائدہ نہیں جس روح کے بارے میں نے لکھ دیا وہ آ لے گی ایک اور روایت اور وہ بھی مسلم شریف کی ہے کہ آپ سے جب عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا تم یہ کام کیوں کرتے ہو جس نفس کے بارے میں جس روح کے بارے میں انسان کے بارے میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اللہ اس کو پیدا کریں گے وہ پیدا ہو کر رہے گا اور ایک اور روایت اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہر پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا ہر پانی سے بچہ پیدا نہیں ہوتا بچہ تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالی پیدا کرنا چاہیں اور جب اللہ پیدا کرنا چاہیں پھر دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی تو کیا اسے پتا چلا کہ آپ عزل کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ عزل نہ کرنے کی عزل, عزل نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور یہ آخری روایت اس مودو پہ کہ جناب جابر کہتے ہیں اب تک جو روایات پیش کی ہیں یہ سب مسلم شریف کی ہیں اور یہ جو ابھی پیش کر رہے ہیں یہ بھی مسلم شریف کی ہے جناب جابر کہتے ہیں کہ ایک آدمی آپ سے کہتا ہے کہ میں ازل کرنا چاہتا ہوں اپنی لونڈی سے تعلق قائم کرتے ہوئے تاکہ اس کا حمل نہ ٹھہرے تو آپ نے کہا اگر تم چاہو تو عزل کر لو اگر چاہو تو عزل कर कर کر لو لیکن یہ بازین میں رکھو کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ کر رہے گا وہ آدمی چلا گیا کچھ مدت کے بعد واپس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام میری لونڈی تو اسے حمل ٹھہر گیا ہے تو آپ نے کہا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ کر رہے گا اب تک جو ہم نے گفتگو کی ہے کس بارے میں کی عزل کے بارے میں یعنی کہ ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لینا جس سے وقفہ ہو جائے حمل ٹھہرنے میں تاخیر ہو جائے حمل ٹھہرنے کا عمل لیٹ ہو جائے تو یہ معاملہ ہلکا ہے لیکن مستقل طور پہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو ختم کر دینا یہ نہایت خطرناک ہے یا حمل ٹھہرنے کے بعد حمل کو گنانا نہایت خطرناک ہے اور پھر اگر حمل وہ ہے جس میں روح کی جا چکی تھی چار مہینے کا ہو چکا تھا یہ تو انسان کو مارنا ہے قتل کرنا ہے انسان کو کیونکہ وہ بچہ بن چکا ہے اس میں روح پیدا ہو چکی ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان تمام امور میں مسلمان کوئی احتیاط نہیں کر رہے یعنی کہ حمل گرانے والے حمل گراتے ہیں اور بچہ پیدا کرنے کی اسلاحیت ختم کرنے والے اسرائیت کو ختم کرتے ہیں اور شریعت کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے کہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا کہیں شریعت کی میں خلاف ورزی تو نہیں کر بیٹھوں گا نہیں ایسا کوئی نہیں سوچنے والا ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے تو خلاصہ اکرام کیا ہے اس موضوع پہ کہ عزل کر لینا یعنی کہ وقفہ کرنا مستقل بچہ پیدا کرنے کی اسلائی ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے ہم کس کی بات کر رہے ہیں وقفہ کرنے کی یعنی کہ کوشش یہ کرنا کہ حمل ٹھہرنے کا عمل لیٹ ہو جائے یہ چیز جو ہے اس کو اسلام نے حرام قرار نہیں دیا بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ جائز ہے لیکن وہ جائد نہیں ہے کہ جو یعنی کہ آسانی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ معاملہ جو جائید ہے لیکن مکلو کے قریب قریب ہے یا مکلو ہی کہہ لیں آپ جائید ہے لیکن ناپسندیدہ عمل ہے اس کو اتنا پسند نہیں کیا گیا شریعت کی پسند کیا ہے کہ آپ کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں اور پھر یہاں پہ ایک اور بات کہ سب کافر ممالک نہیں لیکن کئی کافر ممالک ایسے ہیں جو آج اپنی پبلک کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بچے لو ہم تمہیں دو تنخواہیں دیں گے گھر بیٹھے ہوئے تین تنخواہیں دیں گے آپ کو یہ انعام دیں گے آپ کو یہ سہولتیں دیں گے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری آبادی ختم ہو رہی ہے جو بھی فطرت کے خلاف چلے گا نقصان اٹھائے گا ایک بڑا ملک چائنا انہوں نے کیا پابندی لگائی تھی کہ بچہ ایک ہی ہوگا دو بھی نہیں ایک ہوگا اب جب آپ کہیں گے ایک بچہ ہوگا تو ہر والد کیا چاہتا ہر والدہ کیا چاہتی کہ میرا وہ پھر ایک بچہ ہو تو وہ کیا ہونا چاہیے وہ, وہ لڑکا ہونا چاہیے لڑکی کے بجائے کیا ہونا چاہیے لڑکا آج آپ چائنا کا جائزہ لے لیں وہاں لڑکیاں کم ہیں لڑکے زیادہ ہیں ان کو ان کے لڑکوں کو مشکلات کا سامنا ہے شادی کے معاملے میں لڑکیاں کم ہیں تو بہرحال اور یہ جو بچہ پیدا کرنے کی ستائی ختم کر لینا بغیر کسی انتہائی مجبوری کے یہ بالکل غلط ہے اس کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ جی میں نے چار بچے لے لیے ہیں اب بس اب میں نے پانچ لے لی ہیں بس کیوں بس جی اور پھر ایسے کئی لوگوں کو دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم کر لی تھی مستقل طور پہ مثال کے طور پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا سارے بچے فوت ہو گئے یا کم از کم لڑکے فوت ہو گئے اب دونوں میاں بیوی بی روتے پھر رہے ہیں کیوں جی بچہ چاہیے جی بیٹا چاہیے اور پھر ایک اور بات جو میں کئی دفعہ اپنے درس میں کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ شاید الفاظ کچھ سخت لگیں لیکن حقیقت ہے کہ یہ جو لوگ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمتے ہیں بہت زیادہ اور دو بچے لیتے ہیں اور یعنی کہ علمائے کے نام کو وہ بیوقوف سمتے ہیں جاہل سمتے ہیں اور دین سے یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ بیزار ہوں لا تعلق ہوں یہ دو بچے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اب کیا ہوتا ہے بچے جوان ہوئے پندرہ سال کے 16 سال کے وہ پڑھنے کے لیے کہاں چلے گئے کوئی امریکہ چلا گیا کوئی یورپ میں چلا گیا اب اب میاں بی پھال بی گئے اب دل نہیں لگتا گھر میں اب کیا کریں گے آپ جی دو تین کتے رکھ لو گھر میں کتوں کو رکھیں گے ان کو پالیں گے ان کو خوراک دیں گے ان کی تربیت کریں گے ان کو گوچ کے لائیں گے اپنا پورا وقت دیں گے تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تم بچے اور لے لیتے بچے مزید لیتے اب کتا تمہاری ساتھ باتیں تو نہیں کر سکتا تمہارا بیٹا تمہیں فون کرتا تم اس کو فون کرنے والی ہوتی سلام دعا ہوتی اس سے تمہاری نسل بڑھتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اچھی تربیت کرنے کا موقع ملتا آپ اسے دین پہ لگاتی آپ قبر میں چلی جاتی تو پھر بھی آپ کو و ثواب ملتا رہتا کیونکہ ایک بچے کو آپ نے تیار کیا اس کو دین پہ لگایا اسے نمازی بنایا اسے تلاوت کی عادت ڈال لی. تو اللہ رب العزت بہرحال ان امور میں ہمیں ہدایت دے اب ہم چلتے ہیں الفصل الثالث کی طرف کتاب ال الفصل و تیسری فصل ان کس کے بارے میں نفقے کے بارے میں نانو و نفقہ کے بارے میں خرچ کرنے کے بارے میں یعنی کہ بیوی وغیرہ کے اوپر خرچ کرنا بچوں پہ خرچ کرنا اس بارے میں باب نمبر ایک باب فضل النفقاتی علیہ اہل ویال پہ وائف پہ خرچ کرنے کی فضیلت یعنی کہ آپ اپنی بیگم کا کھانا خریدتے ہیں اس کے لیے آٹا خریدتے ہیں اس کے لیے سبزیاں لے کر آتے ہیں اس کی وجہ سے گھر میں گوشت لے کر آتے ہیں اس کو آپ لباس لے کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ جائز خرچ کرتے ہیں اپنی وائف کے اوپر اس کی فضیلت کیا ہے اس پہ خرچ کرنے والے کو ملتا کیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس ون زیرو تھری نائن میم اس, اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام کون ہے امام مسلم عن ابھی ہو رہی رتقال قاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار فقط فی فی اللہ ایک دنار وہ ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد میں لگاتے ہیں اور کچھ علماء کے نام نے کہا ہے فی سب اللہ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ حجم میں لگاتے ہیں یا آپ دین کے طالب علموں پہ لگا خرچ کرتے ہیں یا آپ خود طالب علم ہیں تو اس لیے آپ خرچ کرتے ہیں دین بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ آپ تو ایک دینار وہ ہے جس کو آپ کہاں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور ایک دینار وہ الفق تحفی رقبا جس کو آپ خرچ کرتے ہیں کسی غلام کو آزاد کروانے کے معاملے میں کسی لونڈی کو آزاد کروانے کے معاملے میں رقبہ کا لفظی منع کیا ہوتا ہے گردن لیکن یہ لفظ بول کے مراد کیا لیتے ہیں غلام یا لونڈی تو فرمایا ایک دینار وہ ہے جس کو آپ خرچ کرتے ہیں کسی غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں و دینارن صدی اعلیٰ مسکین اور ایک وہ دنار ہے جسے آپ کسی مسکین پہ صدقہ کر دیتے ہیں کسی مسکین کو بطور صدقہ خیرات دے دیتی ہیں و دینار فقت ہو الا اور ایک وہ دنار ہے جسے آپ اپنے اہل و یاد پہ خرچ کرتے ہیں اپنی وائف پہ لگاتے ہیں اب یہ سارے خیر کے کام ہیں ایسے ہی ہے نا فی سب دنار خرچ کرنا خیر کا کام ہے غلام کو چھڑانے کے سلسلے میں ایک دنار ادا کرنا نیکی کا کام ہے صدقہ خیرات کرنا مسکین پہ بہت عمدہ کام ہے اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی اچھی بات ہے لیکن فرمایا آظم اجرن حاجر الدی الفقت و ان دناروں میں سے جو دینار ادر و ثواب کے لحاظ سے سب سے آگے ہے سب سے عظیم ہے یہ وہ دنار ہے جس کو آپ نے اپنی بیگم پہ خرچ کیا ہے اپنے اہل ویال پہ خرچ کیا ہے تو اسے اس کیا پتا چلا کہ آپ جو پیسہ اپنی بیگم پہ لگاتے ہیں بچوں پہ لگاتے ہیں وہ ضائع نہیں. نہیں جاتا آپ کو اس پہ ضرور ثواب ملے گا یہ ایک تو آپ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں آپ کی ذمہ داری اس پہ خرچ کریں اور دوسرا ذمہ داری ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو روزے کے عمل ضرور ثواب بھی ملے گا آپ کو اور کیا چاہیے تو اس لیے اپنی بیگم اور بچوں پہ جائز پیسہ خوشی کے ساتھ استعمال کریں فضول خرچی نہ کریں ان کا وہ مطالبہ نہ مانیں جو شریعت کے خلاف ہو ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہ خریدیں جو شریعت کے مطابق نہ ہو لیکن جو جائز خرچ کرنا ہے وہ کیجیے اس پہ آپ کو بے پناہ اجر و ثواب ملے گا بیگم پہ خرچ کریں گے تو ادر و ثواب اتنا زیادہ کیوں ہے کیونکہ مسکین کا تذکرہ آیا تھا مسکین پہ آپ خرچ کریں گے تو اس کی اس کی یعنی کہ خرچ کرنے کے آپ ذمہ دار اور مصول نہیں ہیں ایسے ہی ہے غلام آزاد کروانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے جہاد میں خرچ کرنا یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہو لازمی ہو آپ کے اوپر ان تمام میں آپ کو عجر ثواب ملے گا اگر آپ خرچ کریں گے تو لیکن بیگم کے اوپر خرچ کرنا کیا واجب ہے اس کا جاہد خرچہ آپ کی ذمہ داری ہے تو جب آپ واجب ادا کریں گے تو اس پر عجر و ثواب سب کے مقابلے میں زیادہ ملے گا یہاں <تصفح> پہ ایک امام ہے امام کرتبی ان کا ایک قول آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ ایک استنال کا تذکرہ کیا جو اللہ کی راہ میں لگے دوسرے نمبر پہ وہ دنار جو غلام کو آزاد کرنے کے معاملے میں لگے تیسرا وہ دنار جو کسی مسکین پہ صدقہ خیرات ہو جائے چوتھا وہ جو آپ اپنے اہل ویال پہ خرچ کریں تو یہ جو ترتیب آپ نے بتائی ہے یہ جو آپ نے بتایا ہے امام کرتبی اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تب ہے جب اہل ایال اور دوسرے لوگوں کے حالات ایک جیسے ہوں لیکن اگر گھر والوں کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جس کے حالات مالی لحاظ سے بہت خراب ہیں کمزور ہے وہ مالی لحاظ سے اور مثال کے طور پہ ان کا بچہ ہاسپٹل میں آپریشن ہونے والا ہے تو ایسے موقع پہ وہاں پیسہ لگائیں گے تو شاید ادھر, ادھر سے بھی آپ کو زیادہ سواب مل جائے لیکن جب نارمل حالاتوں بیگم کے اور دوسرے مسکینوں وغیرہ کے تو پھر زہر ہے کہ بیگم پہ خرچ کرنا جو ہے وہ آپ کیا واجب ہے آپ کی ذمہ داری ہے تو اس کا جو ثواب بھی زیادہ ہوگا اس کے بعد باب نمبر دو باب نفاقت الحلی مقدمۃ اللہ صدقہ اہل ویال پہ خرچ کرنا یہ صدقہ خیرات کرنے سے بڑھ کر ہے یعنی کہ اہل ویال پہ خرچ کرنا جو ہے یہ صدقہ خیرات کر دینے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار چالیس ون زیرو فور زیرو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام, کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا بن عبد اللہ کال جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ ردی اللہ سے قال وہ کہتے ہیں بالاغن نبی یصلی اللہ علیہ وسلم من آتک اللہ رج المن ہی آت کا غلام نبی علی سات اس تک یہ بات پہنچی کہ آپ کے صحابہ کے نام میں سے ایک آدمی نے اپنے ایک غلام کو اپنے بعد آزاد قرار دیا ہے آدمی کے نام کیا جس نے کام کیا ابو مذکور کیا کیا کہتے ہیں اس کو ابو مذکور انصاری ہے اچھا اس کا ایک غلام تھا اس نے اعلان کر دیا کہ میرا یہ غلام میرے فوت ہوتے ہی کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا میرے فوت ہوتی ہو غلام کو کہتے ہیں مدبر کیا کہتے ہیں مدبر یعنی کہ جو اپنے مالک کے بعد کیا ہوگا آزاد ہوگا یعنی کہ جب تک مالک زندہ ہے یہ کیا رہے گا غلام رہے گا جب وہ فوت ہو جائے گا تو یہ کیا ہوگا آزاد ہوگا تو آپ تک یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی نے وہ آدمی کون تھا آپ کے صحابہ کے میں سے ایک آدمی نے آ تک غلام اللہ اپنے ایک غلام کو آزاد کرار دیا ان دبورین موت کے بعد. لم یہ آدمی جس نے اپنے ایک غلام کی ازادی کا اعلان کر دیا اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا غلام کے علاوہ اس کے پاس اور مال نہیں تھا بِثَمَانِ <دِرْحَمِن> تو نبی علی سات اسلام نے اس کو آٹھ سو دیرم میں بیچ دیا بِثَمَنِهِ پھر آپ نے اس کی قیمت اس کی جانب بیچ دی کس کی جانب بیچ دی جس کا, غلام جس کا غلام تھا جس نے اعلان کر رکھا تھا کہ میری فوت ہونے کے بعد کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آپ نے اس کی زندگی میں اس غلام کو بیچ دیا اب اس روایت کا ایک اور حساب پڑھ لیتے ہیں پھر مسائل کو سمجھتے ہیں وہ و مسلم مسلم شریف کے الفاظ کیا ہیں وبا بخاری بلکہ ان الفاظ میں سے کچھ بخاری میں بھی آئے ہیں وہ کیا کہ کالا راوی کہتے ہیں راوی کون ہے جابر بن عبداللہ آتا بنی ارد رتا عبد اللہ بر کہ بنو ازرا قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے اپنے غلام کو اپنے مرنے کے بعد آزاد قرار دے دیا تو یہ آزاد کرنے والا پھر کس قبیلے سے, ہوا بنو ازرا سے جی اور یہ آزاد کرنے والا جو ہے یہ کون ہے ابو مذکور انصاری اور جس کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ کون ہے یاقوب فبر علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پہنچی کس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک فقالت آپ نے کہا کمال آپ نے اس غلام کے مالک سے کہا ابو مذکور سے کہا کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے یعنی کہ اس غلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے جس جو تمہاری ملکیت میں ہو کوئی اور مال ہو فقال تو وہ کہنے لگے کو اور چیز ہمارے میرے پاس نہیں. نہیں ہے فقال تو آپ نے کہا منگیشتری ہی منی اس کو کون مجھ سے خریدے گا کس کو یہ غلام, غلام مجھ سے کون خریدے گا فشترا ہو نوئی مبد العدوی تو اسے نعیم بن العدوی القرشی نے خرید لیا کتنے میں آٹھ سو درم میں فجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ یہ درہم لے کر آیا کون نعیم نعیم بن عبد اللہ یہ درہم کتنے درہم آٹھ سو یہ لے کر آیا کس کے پاس نبی علی سات اسلام کے پاس دفا تو آپ نے یہ درہم اس کے حوالے کر دیے اس کو دے دیے کس کو ابو مذکور کو ابو مذکور کو دے دیے آپ نے کہا اب دا نفسک اپنے نفس سے آغاز کرنا کیا مطلب یہ آٹھ سو درم لے کر جا رہے ہو نا ان سے سب سے پہلے اپنے جسم کا قدا کرنا اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں تو کپڑے خرید لینا کھانا نہیں ہے تو کھانا خرید لینا آغاز کس سے کرنا اپنے آپ سے اپنے نفس سے اپنے آپ سے آغاز کرنا فتح صد تو اپنے آپ پہ کیا کر لینا صدقہ کر لینا اپنے آپ پہ خرچ کر لینا فعین فاض اللہ شیعی ان فلی اہلی کا اگر کوئی چیز بچ گئی اس مال میں سے تو وہ کس کے لیے ہوگی تمہارے اہل و ایال کے لیے کیونکہ پہلا نمبر اپنا اس کے بعد کن کا نمبر ہے اہل و ایال کا فعین فا فاض اہلی کا ان فلیدی قلاب اگر تمہارے اہل و یال سے کوئی چیز بچ گئی تو پھر یہ پیسے کس کے ہوں گے اس شخص کے فلیدی قلاب کا پھر یہ تمہارے رسے داروں کے لیے ہوں گے پھر کن پہ خرچ کر دینا رشتے داروں پہ فعین فاضل آندی اقلابتی کا شعیع اگر تمہارے رسے داروں سے کوئی چیز بچ جائے باقی رہ جائے فہا کدا وہا کدا تو پھر اس طرح اور اس طرح اس کا کیا مطلب ہے نبی علی السلاۃ والسلام کیا مراد لے رہے تھے فبئی نہ ید کا وان یمینی کا وان کا کہ پھر خرچ کرنا اپنے سامنے اپنے دائیں اپنے بائیں کیا مطلب ادھر خرچ ہاں پھر مال جو ہے کبھی ان لوگوں پہ خرچ کرو جو تمہارے سامنے رہتے ہیں کبھی ان پہ خرچ کرو جو تمہاری دائیں جانب رہتے ہیں ان پہ خرچ کرو تمہاری بائیں جانب رہتے ہیں کہ پھر کھل کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس عدیز سے ہمیں کیا مسائل معلوم ہو رہے ہیں ایک تو یہ کہ نبی علی الصلاۃ والسلام کس قدر اپنے صحابۂ کرام کا خیال رکھتے تھے ان کی غلطی کی اصلاح کرتے تھے اور اس معاملے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے تھے تو یہاں پہ ایک صحابی نے جن کا ایک ہی غلام ہے اور ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا آزاد ہو. ہوگا خود وہ آدمی فقیر ہے خود اس کے لیے اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا مشکل ہے تو آپ علی سات السلام نے کیا کیا اسے پوچھا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہے یعنی کہ جس میں سے آپ نے اوپر خرچ کرو بیگم کو اوپر بچوں کے اوپر خرچ کرو تو اس نے کہا جی نہیں میرے پاس کوئی اور مال نہیں ہے تو آپ نے کہا یہ پھر یہ جو ہے غلام مجھ سے کون خریدے گا تو نویم عبداللہ نے خرید لیا اس کو کیا کہتے ہیں نیلامی والی بہ بولی والی بہ اس کو کیا کہتے ہیں بولی والی بہ تو بولی والی بہ جائز ہے جی ہاں جائز ہے اگر اس میں کوئی اور کباہت شامل نہ ہو سادہ بولی والی بہ جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے وہ کیا کہ ایک آدمی ایک چیز بیچنا چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے جی مجھ سے کتنے میں خریدو گے آنے والے ریٹ لگاتے ہیں کوئی کہتا ہے میں سو میں خریدوں گا دوسرا کہتا ہے ایک میں خریدوں گا تیسرا کہتا ہے ایک سو میں چوتھا کہتا ہے ایک میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں آپ نے کو ایسے آدمی چھوڑ رکھے جو خریدنا نہیں چاہتے بس قیمت کو اوپر لے کر جا رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا یہ جائز نہیں ہے یہ دھوکہ ہے یہ جرم ہے تو ورنا جو ہے وہ بولی کی بہ کیا ہے ورنا جائز, جائز ہے اب دیکھیں نا آپ نے کہا کون اس کو مجھ سے خریدے گا یہ الفاظ اس قسم کے ہیں کہ اگر ایک آدمی کہے گا سو تو دوسرا کہہ سکتے ایک سو دس میں میں خریدوں گا تیسرا کہہ سکتا ہے میں ایک سو بیس میں خریدوں گا ایک سو تیس میں خریدوں گا ہاں اسی بھی پتا چلا کہ حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے بیگم اور بچوں کا خیال نہیں کرتا دائیں بائیں مال لٹا رہا ہے بیگم بچوں کا خرچہ پورا نہیں کر پا رہا تو حکومت اس کے کام میں مداخلت کرے گی جیسے نبی علی نام نے مداخلت کی حالانکہ وہ آدمی اعلان کر چکا تھا کہ میرے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا لیکن آپ نے اس کو اس کی زندگی میں بیچ ڈالا جب آپ کو پتا چلا اس کے پاس کو اور مال موجود ہی نہیں ہے تو آپ نے کیا رہنمائی کی کہ اس مال میں سے سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو پھر آلویال پہ اور اگر کوئی بچ جائے پھر رشتے داروں پہ اور رشتے داروں سے بھی بچ جائے تو پھر ادھر ادھر خرچ کر دو یعنی کہ آپ نے سامنے دائیں بائیں جو تمہارے لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر یہ خرچ مال خرچ کر دو تو یہاں پہ آپ نے ترتیب کیا بتائی ہے کہ پہلے آپ نے جسم کا کد آ کر اس پہ خرچ کرو دوسرے نمبر پہ کن پہ اہل و یال پہ تو اسے پتہ چلا کہ اہل و یال جو ہیں ان پہ خرچ کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کہ ان پہ خرچ کرنا جو ہے وہ صدقہ خیرات کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے باب نمبر تین باب تا خود جی ہا بال معروفی کہ بیوی اپنے خامند کا کچھ مال لے سکتی ہے بال معروفی کس طریقے سے معروف طریقے سے دستور کے مطابق رواد کے مطابق کیا مطلب ہے جی اس باب کا حدیث سے وعدے ہوگا حدیث نمبر ہے ایک ہزار اکتالیس ون زیرو فور ون کاف اس حدیث کو روایت کرنے والے کون کون ہے امام بخاری اور امام مسلم کاف کا مطلب ہوتا ہے اتفاق یعنی کہ دونوں کا اس پہ کیا ہو گیا ہے اتفاق ہو گیا امر ممن عائشہ سے قالت وہ کہتی ہیں جا ہندو بنت تو کون آئی ہند بنتے اتبا اور یہ ہند بنتے اتبا کون ہے یہ ابو سفیان کی وائف ابو سفیانوں کی کیا ہے وائف ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور یہ وہی ہیں جن کا والد اتبا کہاں قتل ہوا تھا جنگ بدر میں غزبۂ بدر میں قتل ہوا اس کا چچا شہبہ بھی غذب بدر میں کیا ہوا قتل ہوا اس کا بھائی ولید بھی قتل ہوا تو تین قتل ہوئے تھے اس کے تو اس لیے یہ پہلے سے اسلام کے دشمن تھے ابو سفیان سے ہند کا باپ قتل ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں چچا قتل ہوا بھائی قتل ہوا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب اس کو مسلمانوں پہ کتنا غصہ ہوگا لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالی نے ہدایت دی ابو سفیان کو بھی اور ان کی وائف ہند کو بھی دونوں کیا ہوئے مسلمان ہوئے اور سچے مسلمان ہوئے تو ہند بنت اتباعی کہنے لگی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان اِنَّ اَبَا سُفِيَانَ شہیح شَحِيْهٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِ مَا يَكْفِينِ وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ اے اللہ کے رسول یقیناً ابو سفیان کنجوس آدمی ہے بخیل آدمی ہے کیسا آدمی ہے بخیل ولی س یقینی ماں یقینی ولادی اور مجھے نہیں دیتا وہ یعنی کہ وہ خرچہ وہ مال مجھے نہیں دیتا جو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہو جائے یعنی کہ ہند کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے اتنا مال چاہیے کہ میں فضول خرچیاں کروں لیکن جو ضروریات زندگی ہیں وہ تو پوری ہوں تو کہا وہ مجھے اتنا مال نہیں دیتا جو میرے لیے اور میری اولاد کے لیے کیا ہو جائے کافی ہو جائے عام خستم ہو سوائے اس مال کے جو میں اس سے لے لوں وہ ولا یا اس حال میں کہ اسے علم نہ ہو یعنی کہ میں اس کی جیب سے نکال لوں اس کے خزانہ جس نے گھر میں بنا رکھا وہاں سے نکال لوں اس کو بتائے بغیر یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے وہ جیز طریقے سے مال نہیں دیتا فقارت آپ نے کیا خود ہی ماں یکفی کی ولادا کی بال معروف اس کے مال میں سے کس کے مال میں سے ابو سفیان کے مال میں سے اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے کافی ہو جائے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو جائے کس طریقے سے لینا ہے معروف طریقے سے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ آپ کے دائیں بائیں جو لوگ رہتے ہیں آپ جیسے لوگ وہاں خرچہ اس گھر کا سربراہ کتنا دیتا ہے اگر وہ پندرہ سو روپیہ دیتا ہے اپنے گھر میں تو گھر کا خرچہ چلتا ہے اور ان کے بچے بھی آپ کے بچوں کے برابر ہیں تو آپ کو بھی پندرہ سو روپیہ ملے تو پھر ہی خرچہ چلے گا فضول خرچی اس میں شامل نہیں ہے بس ضروری چیزیں تو پھر اس کی جو بیگم ہے اس کو یہاں کا حاصل ہے کہ اتنا کو مال خامد کو بتائے بغیر لے لے جو جس سے ضروری سامان آئے جو ضروریات کے لیے ہو فضولیات کے لیے نہیں فیشن کے لیے نہیں اور اس سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی عورت شکایت لے کر جائے کس کے پاس عدالت میں یا پولیس کے پاس یا حکمران کے پاس تو وہ جب شکایت ہوگی تو زیادہ شکایت کرنے والا کیا کرے گا جس کی شکایت کرے گا اس کی کوئی کوئی غلطی بیان کرے گا ایسے ہی ہے جیسے یہاں پہ کیا کہا گیا کہ ابو سفیان کیا ہے کنجوس آدمی ہے اب بظاہر یہ کیا ہے غیبت ہے لیکن یہاں پہ غیبت نہیں ہے کیونکہ ہند پہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کو اس کا حق نہیں مل رہا تو اس نے وقت کے حکمران یعنی کہ نبی علی صد اسلام سے شکایت کی ہے تو یہ پھر یہ اس کو غیبت قرار نہیں دیں گے جس پہ ظلم ہو اور وہ ظالم کے خلاف کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہاں پہ بیان کرتا ہے کہ اس نے میرے پر یہ ظلم کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں, نہیں ہے اور اسی بھی پتا چلا کہ بیوی اور بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے کے بچوں کے باپ کے ذمہ اور لڑکی کے خامت کے ذمہ ہے ان کا خرچہ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کیا یوروپ میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ قانون ہو وہاں کا کہ وائف کا اور بچوں کا خرچہ جو ہے وہ گھر کے سربراہ کے ذمہ ہوگا ہاں یہ جو آپ نے کہا کہ اتنا مال لے لو جو تمہارے لیے تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو معروف طریقے سے معروف کے مطابق جو تمہارے معاشرے میں جتنا خرچہ ہوتا ہے ضروری خرچہ جتنا ہوتا ہے عورت کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں اس کے بعد کیا ہے جی ہاں تو یہ باب کیا تھا تیسرا جو ابھی ہم نے عدیض پڑھی ہے اس کا باب کیا تھا کہ باب تا خود مار ابھی معروف کہ بیوی اپنے خامن کے مال سے معروف طریقے سے لے سکتی ہے اب ہے باب نمبر چار وہ کیا ہے باب العدل بین الاولاد یہ باب کیا ہے کہ اولاد کے درمیان کیا کریں عدل و انصاف, عدل و انصاف, عدل و انصاف کریں گفٹ دیتے ہوئے ایک بچے کو دوسرے پہ ترجیح دینا یہ درست نہیں ہے ایک بچے کو گفٹ دے دینا دوسرے کو نہ دینا یہ درست نہیں ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں گفٹ کے بارے میں ہیبا کے بارے میں تحفے کے بارے میں باقی مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا چاہوں گا اگر کوئی بزرگ ہیں اسی سال کے ان کی کوئی خدمت کرنے کے لیے کوئی بیٹا تیار نہیں ہے اور ایک بیٹا خدمت کرتا ہے اب باپ دیکھتا ہے کہ میری خدمت کرتا ہے اور میری میری خدمت میں مصروف ہونے کی وجہ سے اس کی ایک جاب چھوٹ گئی ہے یا اس کا کاروبار جو ہے وہ آدھا رہ گیا ہے تو وہ والد جو ہے وہ چاہے اگر کہ اپنی جیب سے میں یہ نقصان پورا کروں تو کر سکتا ہے وہاں پہ یہ ضروری نہیں ہوگا کہ سب بچوں کو اتنا ہی مال دے کیونکہ یہ گفٹ نہیں ہے یہ اس نقصان کا ازالہ ہے جو جو والد کی وجہ سے بچے کا ہوا ہے تو بر اولاد کے درمیان کیا ہونا چاہیے ادر انصاف اس کے نیچے کہہ رہے ہیں دیکھیے حدیث نمبر تیرہ سو ون تھری فور ٹو تو, تو یہ حدیث نعمان بن مشیر ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ اللاۃ والسلام کے پاس مجھے میرے وارد لے کر گئے کون کہہ رہے ہیں نعمان بن مشیر کہہ رہے ہیں کیوں لے کر گئے کیونکہ مجھے تحفہ دینا چاہ رہے تھے اور میری والدہ نے کہا تھا کہ نعمان کو تحفہ دو اور اس معاملے میں نبی علیہ السلام کو گواہ بناؤ تو نمان بن بشیر کے والد نعمان کو لے کر آئے اور پوری بات بتائی کہ جی میں اس کو گفٹ دینا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا ہے اور اس کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کو اس معاملے میں گواہ بناؤ تو آپ نے کہا جیسا گفٹ اس کو دینا چاہ رہے ہو ایسا گفٹ اپنے باقی بچوں کو دیا ہے تو بشیر کہنے لگے نہیں تو آپ نے فرمایا پھر اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان کیا کرو اگر انصاف کرو تو اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے ان کہ جب باپ خرچ کرے گا جیسے بیوی کا خرچہ اس کے ذمہ ہے اولاد کا خرچہ بھی اس کے ذمہ ہے تو اب اولاد پر جب خرچ کرے تو اس معاملے میں کس سے کام لے عدل و انصاف سے کام لے اس کے بعد الکتاب الثانی یعنی کہ ہم مقصد کون سا پڑھ رہے ہیں چوتھا وہ کیا احکام الاسرہ خاندان کے بارے میں احکام و مسائل اس میں ہم نے پہلی کتاب پڑھ لی ہے وہ کیا تھی نکاح اور اب ایک نئی کتاب ہم پڑھنے لگے ہیں اور وہ کس کے بارے میں ہے وہ ہے رضات کے بارے میں کس کے بارے میں رضات کے بارے میں کتاب ہے یعنی کہ کسی عورت کا دودھ پینا ماں کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پینا اس کا کیا حکم ہے اس کی وجہ سے کیا یعنی کہ احکام و مسائل ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور کیا احکام و مسائل مرتب ہوتے ہیں اس کی بنیاد پہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اس کتاب میں آئے گا تو پہلا باب کیا باب یہ من مین الرضاعی ماں روم من النصب کہ رضا سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی طرف سے حرام ہوتی ہیں یعنی کہ جو رشتے ولادت کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں وہ کس لحاظ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں رضاط کے لحاظ دودھ کے لحاظ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی کہ اگر کسی لڑکے نے کسی اور کا دودھ پیا ہے تو اب اس کی کیا بن گئی وہ ماں بن گئی تو کیا اس سے نکاح کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی ماں ہے کون سی ماں دودھ والی ماں رضات والی ماں اب اس جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی کیا لگیں بہنی لگیں اس کے بیٹے اس کے کیا لگے بھائی لگے اور اس عورت کا خامند اس کا کیا لگا باپ لگا دودھ کا باپ تو یہ یعنی کہ جیسے نصب کے لحاظ سے رشتے حرام ہوتے ہیں کہ آپ ماں سے شادی نہیں کر سکتے ایسے ہی دودھ کی ماں سے بھی شادی نہیں کر سکتے جیسے سگی بہن سے آپ شادی نہیں کر سکتے جو ولادت کے لحاظ سے آپ کی بہن ہے نصب کے لحاظ سے آپ کی بہن ہے ایسی آپ دودھ والی بہن سے بھی شادی نہیں, نہیں, کر, نہیں کر سکتے حدیث نمبر ون زیرو فور ٹو قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا عالبن عباس اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بنت حمزہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ معاصر ویت ہے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی بیٹی کے معاملے میں کس کے معاملے میں حمزہ کون ہے آپ کے چچا سید الشہداء شہیدوں کے سردار کہاں شہید ہوئے تھے بہت کی لڑائی میں نبی علیہ السلام کا بہت دفاع کیا اب ان کی ایک بیٹی ہے تو جناب علی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے آپ اس سے شادی نہیں کر لیتے جن یعنی کہ آپ اس سے شادی کر لیں اس کا باپ نہیں ہے مطلب یہ تھا باپ نہیں ہے تو ذرا یہ پریشانی ختم ہو جائے گی تو جناب علی نے کہا کہ آپ اس سے شادی نہیں کر لیتے تو پھر آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا لا تحلو لی یہ لڑکی میرے لیے حلال نہیں ہے یہ لڑکی میرے لیے حلال نہیں ہے کیوں لال ہے کس کی ماں کا نبی علی اسلام نے کس مشہور عورت کا دودھ پیا ہوا ہے سویبا سو کا مانگا سو جس کو ہم لوگ اردو میں کیا کہہ دیتے ہیں سوبیا کہہ دیتے ہیں سویبا کا آپ نے دودھ پیا ہوا ہے تو سویبا کا دودھ آپ کے چچا حمزہ نے بھی پیا ہوا تھا اب حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا بھی لگے اور دودھ کے لحاظ سے کیا لگے بائی لگے حمزہ جو ہیں دودھ کے لحاظ سے آپ کے کیا لگے بائی لگے تو اب حمزہ کی بیٹی آپ کی پھر کیا لگی دودھ کے لحاظ سے بتیجی لگی بطیجی. کیا لگی بتیجی لگی تو آپ اس لیے آپ نے کہا ہے کہ لاتحل یہ لڑکی میرے لیے حلال نہیں, نہیں ہے یاضا سے وہ سب رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کے لحاظ سے ولادت کے لحاظ سے حرام ہو جاتے ہیں پھر آپ نے کہا ہی بن تو من رضا یہ میرے یہ میرے دودھ شریک بھائی کی بیٹی ہے حمزہ میرے دودھ کے لحاظ سے کیا ہے بھائی ہیں تو یہ میرے دودھ شریک بائی کی یہ بیٹی ہے یعنی کہ دودھ کے نظاد کے لحاظ سے میری کیا لگی پھر بتیجی لگی بتیجی لگی اس کے بعد باب لبن الفحلی فہل کا دودھ فحل کس کو کہتے ہیں فحل کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کس پہ سانڈ پہ کس پہ استعمال ہوتا ہے سانڈ پہ اور یہاں مراد کون ہے یعنی کہ وہ عورت جو کسی کو دودھ پلا رہی ہے اپنے بچوں کے علاوہ اس کا جو خامد ہے وہ کیا ہوا اس کو فعال کہیں گے حدیث پڑھنے سے پہلے ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے کس کا کردار ہوتا ہے عورت کے خامد کا دودھ عورت کو کب آتا ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو ایسے ہی ہے نا دودھ تب آتا ہے جب اس کا بچہ پیدا ہو اور بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ کس کا ہے اس کے خامد کا ہے می میاں بیوی بی نے تعلق کیمپ کیا حمل ٹھہرا تو بچہ پیدا ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دودھ پینے دودھ کے آنے میں بھی اس کا کردار ہے وہ سبب بنا ہے تو اس لیے وہ بھی اس بچے کا باپ کہلائے گا جس بچے نے اس کی وائف کا دودھ پیا ہے حدیث نمبر ایک ہزار تینتالیس ون زیرو فور تھری کاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخالی کا اور امام مسلم کا انعائشت رضی اللہ عنہ کس سے روایت ہے ام المؤمنین عائشہ سے قالت وہ کہتی ہے استعزن علیہ افلاحو مجھ سے اجازت مانگی افلاحنے میرے پاس آنے کی اجازت مانگی کس نے افلاحنے رضائی چچا کیا لگتے ہیں رضائی چچا انہوں نے اجازت مانگی اچھا رضائی چچا جو ہے وہ عورت کا محرم ہے کہ نہیں ہے تو پھر اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے اس سے پتا چلا کہ کسی کو بھی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جانے کی کسی کے روم میں جانے کی اجازت نہیں ہے سوائے خاون کے, کے بیوی کے کمرے میں وہ بغیر اجازت کے جا سکتا ہے لیکن جہاں جس گھر میں آپ کی والدہ رہتی ہیں آپ اس گھر میں جا رہے ہیں تو وہ بھی دروازہ کھڑکا کے جائیں اجازت لے کے جائیں اجازت لیے بغیر نہ جائیں تو یہاں پہ دیکھیے کہ جناب عائشہ سے رضائی چچا نے اجازت مانگی ہے اخو ابوالقوی سی یہ افلا کون ہے ابو القیس کا بھائی اور ابوالخویس کون ہے جناب عائشہ کا رضائی باپ ابو القیس کیا ہوا جناب عائشہ کا رضائی باپ اور افلا کیا ہوا رضائی چچا دونوں آپس میں کیا ہو گیا بھائی بھائی, بھائی. نابئی ایسا کہتی کہ میرے پاس آنے کی اجازت چاہی افلا نے جو کہ ابوالقیس کے بھائی ہیں کب بعدما انزل الحجاب حجاب نازل کیے جانے کے بعد پردے کا حکم نازل کیے جانے کے بعد کے پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے پہلے تو پردے کے احکام نہیں تھے تو وہ مجھے اگر کبھی ملنے آیا تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوا تھا اب تو بھائی پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے اور مجھے ملنے کے لیے آ ہے فقول تو میں نے کہا لا دن الح میں اس کو اجازت نہیں دوں گی میں اس کو اجازت نہیں دیتی حتہ نفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ اس معاملے میں میں نبی علیہ سات و السلام سے اجازت لے لوں آپ نے اجازت دی تو تب میں اس کو گھر میں آنے دوں گی ورنہ میں اس کو نہیں آنے دوں گی کیونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے فائن خا ابل قویشی لئی سا ہوا اردآانی جناب عیشہ کی دلیل کیا تھی دلیل سنیے کہتے ہیں کیونکہ ابوالقویس کیونکہ یہ جو افلا ہے جو ابھی ملنے کے لیے آیا ہے رضائی چچا کیونکہ اخاع و ابوالقیش اس افلا کے بائی ابو القویش نے مجھے دودھ نہیں پلایا ولا کن ارداطنی امراۃ وبالخویش مجھے دودھ پلایا ابوالقیس کی وائف نے بیگم نے کیونکہ جناب عائشہ یہ سوچ رہی ہے کہ میرا یہ تعلق ان سے تو نہیں بنے گا کیونکہ میں نے تو عورت کا دودھ پی ہے مرد کا تھوڑا پی ہے تو کہتی ہیں لا دنو میں اس کو آنے کی اجازت نہیں دیتی یہاں نہیں دوں گی یہاں تک کہ میں اس معاملے میں اجازت لے لوں کس سے نبی علی اساتو اسلام سے کیونکہ ابوال اس کے بھائی ان کے آنے والا کون ہے افلا افلا کے بھائی ابوالقیس نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ مجھے دودھ پلایا ابوالقویس کی وائف نے فداخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے جناب ایسا کہتی ہیں میرے پاس اللہ کے رسول آئے تو کیا ہوا فقلت لہو میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان نہ افلاح اخا ابوالقویس عیسا ازن ابوالقیس کے بھائی افلا نے آنے کی اجازت مانگی اجازت چاہی فا بو اند ان آدن لہو تو میں نے اس کو اجازت دینے سے انکار کر دیا حت اسدین کا یہاں تک کہ میں آپ سے اجازت لے لوں سمجھدار عورتیں خامد سے پوچھ پوچھ کے ایسے کام کرتی ہیں کوئی بھی عورت ہو مسلمان اسے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے خامد کے ذہن میں شکو کو شبات پیدا ہوں جہاں جناب ایشا نے پہلے اللہ کے سو سے اجازت لی ہے فقال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وما انت ادنی تمہیں اجازت دینے سے کس چیز نے روکا ہے کیوں نہیں اجازت دے رہی ہو کی تمہارا چچا ہے تمہیں اسے اجازت دینے سے کس چیز نے روک رکھا ہے وہ تمہارا کیا لگتا تمہارا چچا ہے کل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول جو ہے ابو الخص اس نے ابوالخص کی وائف نے فقالا تو آپ نے کہا اے لہو اس کو آنے کی اجازت دے دو فین کی وہ تمہارا چچا ہے تریبت یمینک تمہارا دائیں ہاتھ خا دو اس سے کیا پتا چلا کہ اس معاملے میں عورتوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ کون میرے گھر میں آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا کون میرے پاس بیٹھ سکتا ہے اور کون میرے پاس نہیں بیٹھ سکتا کون میرا چہرہ دیکھ سکتا ہے کون نہیں دیکھ سکتا تو عورت کا چہرہ کون دیکھ سکتے ہیں یا اس کا خامند یا پھر اس کے محرم رشتے دار کہ جن سے اس کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں ہو سکتا اور ان امور میں عورت کو چاہیے کہ خامد سے رابطہ رکھے خامن سے مشورہ کرتی رہے کون میرے پاس آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا شریعت کے لحاظ سے اور آخر میں جو آپ نے کہا تاریبت یمین تمہارا دائیں ہاتھ خاک آلو دو تو یہ ایسا جملہ ہے جو عربی لوگ استعمال کرتے تھے لیکن اس کے معنی کو مراد نہیں لیتے تھے کالا عرو عروا کہتے ہیں جو اس حدیث کے کی کیا ہے راوی ہیں وہ کہتے ہیں فرید علی کا اسی وجہ سے جناب ایشا فرمایا کرتی تھیں کس وجہ سے اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم نازل کیا ہے یہ حکم دیا ہے اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے اللہ کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے کیا کہ کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کئی لوگ محرم بن جاتے ہیں رضاط کی وجہ سے دودھ کی وجہ سے بھی کئی مرد عورت کے لیے کیا بن جاتے ہیں محرم بن جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فلی دار کے اسی لیے کہاں تیشتو جناب عیشا کہا کرتی تھیں ہر رو من روا آتی ماں تو ہر من نصب کی طرف سے وہ رشتہ حرام ٹھہرا لو جو تم نصب کے اعتبار سے حرام ٹھہراتے ہو یعنی کہ نصب کے لحاظ سے باپ جو ہے وہ لڑکی کا کیا لگتا ہے محرم ہے بھائی کیا ہے محرم ہے تو جیسے ولادت کے لحاظ سے تم ایسے یعنی کہ لوگوں کو کیا ٹھہرا لیتے ہو حرام ٹھہرا لیتے ہو تو ایسے ہی رضات کے لحاظ سے بھی ایسے رشتوں کو حرام ٹھہراؤ رضائی باپ رضائی بھائی رضائی بھتیجا رضائی بانجا تو یہ اور رضائی چچا تو جیسے رشت، کئی رشتے حرام ہوتے ہیں کس لحاظ سے نسب کے لحاظ سے ایسے ان رشتوں کو حرام ٹھہراؤ جو رضات کے لحاظ سے حرام ہوتے ہیں اس کے بعد ایک اور حدیث پڑھنے کی میرے خیال میں گنجائش موجود ہے تو ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں باب ان نمبر تو من مزہ آتی <سؤال> وہی رضاعت معتبر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو کس کی وجہ سے ہو کی وجہ سے یعنی کہ رضاعت کا مطلب کیا بچے کا دودھ پینا تو بچے کا جو دودھ پینا وہی معتبر ہوگا جو بھوک کی وجہ سے ہو اور بھوک بچے کو کب لگتی ہے وہ کون سی بھوک ہے جو بچے کو لگتی ہے اور ماں کا دودھ پیے تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے یہ چھوٹی عمر میں یعنی کہ بڑی عمر میں اگر کسی کو آپ عورت کا دودھ پلا بھی دیں تو کیا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی اس دودھ سے نہیں تو فرمایا ان میں رضا تو مل آتی وہ معتبر ہے جو کس وجہ سے ہو بھوک کی وجہ سے ہو حدیث نمبر ایک ہزار چوالیس ون زیرو فور فور قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا اور امام مسلم کا ان صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیحہ کہ نبی علیم ان کے پاس آئے کن کے پاس حضرت عائشہ کے پاس آئے ان کے گھر میں داخل ہوئے وہ جبکہ ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا کن کے پاس بس کے پاس جناب ایشا کے پاس فکا انہوں تغیر وجو گویا کہ آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا کس کا نبی علی علیہ, نبی علیہ السلام کا یہ آدمی کون بیٹھا ہوا ہے ان نہو کالی ہدا کا گویا کہ آپ نے اس چیز کو ناپسند جانا کہ یہ آدمی جناب ایشہ کے پاس بیٹھا ہوا ہے فقالت جناب ایشا نے صفائی پیش کی کہا ان نحو عقی اللہ کرسول یہ میرا بھائی ہے یعنی کے رضاعت کے لحاظ سے میرا کیا ہے بھائی ہے دودھ لحاظ سے میرا بھائی ہے فقال تو آپ نے فرمایا یہ اصول دیا آپ نے بڑا اہم اصول ہے کہ انظرنا نہ من اخوان دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں چیک کر لیا کرو کہ بھائی واقعی ہے کہ نہیں بھائی تفتیش کیا کرو ایسے یارے کو بھائی قرار نہ دیا کرو انظرنا نہ دیکھ لیا کرو من اخوان کہ تمہارے بھائی کون ہیں فعین مررض آ تو وہی رضا معتبر ہوتی ہے جو کس وجہ سے ہو جو بھوک کی وجہ سے ہو یعنی کہ جس کو تم رضائی بائی قرار دے رہی ہو یہ دیکھ لو کہ تم نے اس کی ماں کا دودھ اس زمانے میں پیا تھا جس زمانے میں دودھ پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ ماں کا دودھ پینے سے بھو کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور یہ کون سی عمر ہے دو سال کی عمر دو یا دو سال سے نیچے کی عمر یہ مراد ہے دو یا دو سال سے نیچے کی عمر جب دودھ سے ہڈیاں بنتی ہیں ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں یعنی کہ اس زمانے میں یہ دودھ بچے پہ اثر ڈالتا ہے اپنا تو اس زمانے میں جو دودھ پیا جائے اس کا اعتبار ہے یعنی کہ جو بعد میں پیا جائے اس کا اعتبار نہیں, نہیں ہے یہ فرمانا چاہتے ہیں نبی علیت وسلام اور یہ بات صحیح ہے لیکن اس کے اوپر مزید گفتگو آگے آئے گی مزید گفتگو انشاءاللہ شاء درس میں آئے گی فی الحال اتنا ہی کہ بھوک کی وجہ سے جو دودھ پیا جائے وہ ہی معتبر ہوگا اور جو دس سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں کسی اور کا دودھ پی, پی لیا جائے تو اس سے کوئی اس کا بچہ نہیں بن جائے گا نہ ہی وہ ماں بنے گی ایسے بچے کی کیونکہ اسی دودھ کا اعتبار ہے جو چھوٹی عمر میں ہو جس زمانے میں بھوک لگتی ہے اور ماں کا دودھ پینے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے پتا چلا کہ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے گال میں وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اس پہ برا منایا اور آج لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو آزادی دینی چاہیے جو مردی ان کے پاس آئے جس سے مردی دوستی لگائیں جس سے مردی یاری لگائیں اب تو معمول کی بات ہوگی ہے عورتیں صاف سب کہتی ہیں فلان میرا جو ہے دوست ہے جی یہ کسی زمانے میں اور شرماتی تھی کہ غلط جملہ تو آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں اون نہ دیکھ لیا کر تمہارے بھائی کون ہیں کیونکہ وہی ذات معتبر ہے جو بھوک کی وجہ سے ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث کے یہ مسائل سیکھنے کی توفیق دے اور ان احادیث کو بھی سیکھنے کی توفیق دے جو رہ گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ہمیں استقامت دے و آخا والا الحمد رب العالمین